یہ بنی اسرائیل ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہاں پر یہ بات میں سمجھا دوں عرض کر دوں کہ اسرائیل یہ لفظ برا نہیں ہے فی زمانہ تو ایک ایسی ریاست کا نام ہے جو اسلام دشمنی میں بڑی مشہور و معروف ہے لیکن اسرائیل کے لفظی معنی یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اس کے لفظی معنی ہے اللہ کا بندہ اسرا کے معنی ہے بندہ اور ایل اللہ جیسے عبد اللہ اللہ کا بندہ ایسے ہی مانا ہے اسرائیل اللہ کا بندہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ صلاحت والام کا لقب ہے اور یعقوب علیہ سلاۃ والسلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے حضرت یعقوب علیہ سلاۃ والسلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء مبوس کیے گئے یوں سمجھیں یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ سلاۃ والسلام تک کئی امبیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسا حضرت ہارون حضرت داؤد حضرت سلیمان حضرت ایوب حضرت زکری حضرت یاحیہ یہ تمام انبیاء جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں توریت انجیر زبور تینوں کتابیں بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں اب چونکہ مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست بن گئی تو اسلام کے خلاف کوشش کرنے والوں میں اور اسلام کو نقصان پہنچانے والوں میں یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے خصوصاً یہودی اس معاملے میں سب سے آگے تھے اور وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے تو ان لوگوں کو اب خطاب کیا جا رہا ہے فرمایا بنی اسرائیل اے یاقوب علیہ السلام کی اولاد جو اس وقت یہودی بن گئے ہو توریت کے ماننے والے ہو انجیل کو ماننے والے ہو یا زبور کے ماننے والے ہو اذکرو یاد کرو نعمتی میری وہ نعمت التی جو میں نے انعام کی علیکم تم پر جو میں نے نعمتیں تم پر نازل کی ہیں اسے یاد کرو وہ اوفو بھی آہدی اور میرے عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو یعنی میری فرما برداری کرو اوفی بھی آہدی کم میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اور تمہیں جنت عطا فرماؤں گا اور میرے عہد کو پورا کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو وہ عرحبون اور صرف مجھ ہی سے ڈرو وہ آمینوں اور ایمان لاؤ بیما اس پر جو انزل تو میں نے نازل کیا مصدقل محکم کو تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن ان کتابوں کی محاکم جو تمہارے پاس ہیں تو ریت انجیل زبور کی تصدیق قرآن پاک کرتا ہے ولا تک اولا کا فرم اور پہلے کافر مت بننا اس قرآن کا انکار کرنے والوں میں تم پہلے مت بننا مطلب یہ قرآن نازل ہوا اگر تم انکار کر دو گے تو جتنے تمہاری نسلوں میں انکار کریں گے کافر رہیں گے ان سب کا گناہ تمہارے سر پر آئے گا وہ تو گناگار ہوں گے لیکن تم بھی گناگار ہوگے حقیقت یہی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں ایک گناہ اس کی ذات پر ختم ہو جاتا ہے اور ایک وہ گناہ ہے جو گناہ جاریہ ہے کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے پھر بھی وہ گناہ کا میٹر اس کا شروع ہی رہتا ہے تو ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ اس گناہ کی پیروی کرتے رہے اور ہمیں گناہ ملتا رہے تو ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم کافر ہو گئے تو جتنے توریت کے ماننے والے آئندہ کافر رہیں گے وہ تو جہنمی ہیں لیکن ان کا گناہ بھی تمہارے سر پر ڈالا جائے گا اور وہ بھی اپنے گناہ کی سزا پائیں گے ولا تشتروبی آیاتی سمنند قلیلن اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو ہوتا یہ تھا کہ یہودیوں کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا اور یہ پوچھتا کہ نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر طوریت میں ہے تو یہودی جو طوریت کو جاننے والے تھے جو یہودی علماء کہلاتے تھے وہ جھوٹ بولتے اور وہ کہتے کہ نہیں توت میں نبی آخر الزما کا ذکر نہیں ہے ان کی نشانیاں نہیں ہیں یہ جھوٹ کیوں بولتے یہودی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں رشوت دی ہوئی ہوتی اور ان کی مٹھی گرم کر کے انہیں سمجھایا ہوا تھا کہ دیکھو اگر آپ نے یہ بتا دیا کہ نبی آخر الزما یہی ہیں تو میں ان کی نشانیاں ہیں تو سارے لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے اور ہماری سرداری ختم ہو جائے گی تو اس رشوت کی وجہ سے اس مال کی وجہ سے کہ یہودی طوریت کے جاننے والے جھوٹ بولتے تو فرمایا ولا تشکروب آیاتی سمن کلیلہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو کہ دنیا کی ساری دولت وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی حقیر اور فانی ہے وہ یا کو اگر تم ان سرداروں سے ڈرتے ہو تو ان سے نہ ڈرو حق بات کہو یا پتہ اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرو ولا تل بسل حق اور باطل کے ساتھ حق کو گڈمڈ نہ کر دو وہ تک الحق اور حق کو نہ چھپاؤ باطل کے ساتھ حق کو نہ ملاؤ اس کے معنی یہ ہے کہ تورت میں حضور اقدت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ مبارک لکھا تھا یہودی کیا کرتے کہ اس ولیے میں کچھ انہوں نے تبدیلیاں کر دیں کچھ اپنی طرف سے لکھ دیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جب کوئی تو پڑھنے والا اسے پڑھتا تو وہ پھر جب حضور اقدت صلی اللہ علیہ ول وسلم کی حلیہ مبارک کو چیک کرتا اور آپ کے چہرے انور کو دیکھتا تو وہ پھر حق کی طرف نہیں پہنچ سکتا مثلا یہ لکھا تھا طوریت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان قد کے ہوں گے لیکن جب لوگوں میں چلیں گے تو سب سے بلند و بالا نظر آئیں گے یہ حضور کا معاوضہ ہے ہیں درمیان قد کے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوتے تو چونکہ حضور سب سے بلند ہیں تو کھڑے ہونے میں بھی سب سے بلند نظر آتے تو انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے درمیان قد کو مٹا کر لکھ دیا کہ حضور لمبے قد والے ہوں گے تاکہ کوئی حضور تک پہنچ نہ سکے فرمائے ولاس الحق باطل کے ساتھ حق کو مت ملاؤ وہ تک الحق اور حق کو مت چھپاؤ حق کو چھپانے کی یہ معنی ہے توریت کی زبان عبرانی تھی تو عبرانی زبان کو جاننے والا اگر کوئی نہ ہو اور وہ ان سے پوچھتا کہ جی آپ تو توریت کو پڑھتے ہیں بتائیے کہ نبی آخر الزما کی یہ نشانیاں ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں تو وہ حق کو چھپا دیتے وہ ان تعلمون تمون حالانکہ تم جانتے ہو اور جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو وہ عقیم الصلاح اور نماز قائم کرو وہ آت الزا اور زکوٰۃ ادا کرو ورکا اور رکو کرو مار راک رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت سے نماز ادا کرو اطمر ان کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بل نیکی کا وہ تن اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو وہ ان تم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو افلا تاخلون کیا تمہیں عقل نہیں سل میں ہوتا یہ تھا کہ یہودی علماء میں بھی کئی اقسام تھیں بعض یہودی علماء جب مسلمانوں سے تنہائی میں ملتے تو مسلمانوں کو یہ کہتے کہ دیکھو تم نے جس نبی آخر زماں کا دامن تھاما ہے یہ سچے نبی ہیں توریت میں ان کا ذکر ہے تم اس دین سے ہٹنا مت تو وہ مسلمان ان سے کہتے کہ پھر جب یہ سچے نبی ہیں تو آپ ایمان لے کر کیوں نہیں آتے تو یہودی علماء یہ کہتے کہ ہماری قوم کی مخالفت ہم برداشت نہیں کر سکتے اس لیے ہم تو مجبور ہیں، ہم تو اس کا اظہار نہیں کر سکتے مگر ہم تمہیں نصیحت کر دیتے ہیں کہ تم اسلام کو مت چھوڑنا تو ان لوگوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اے توریت کے جاننے والو یا تم دوسروں کو نیکی کا پیغام دے رہے ہو اتمر نا سبل لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو وہ تن سونا اور اپنی جان کو بھول جاتے ہو وہ ان تم تتل کتاب حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو افلا تا تم عقل نہیں رکھتے تو یہ نزول یہودیوں کے لیے حکم عام ہے آج بھی ہر شخص کو یہی سوچنا چاہیے اگر وہ کسی سے یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز نہیں کھانی چاہیے اس سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس سے گلا خراب ہو جاتا ہے اس سے بخار آ جائے گا اب آپ بتائیے کہ اگر وہ دوسرے کو نصیحت کرے اور خود وہ چیز کھا لے تو کیا اسے بخار نہیں آئے گا کیا اس کا گلا خراب نہیں ہوگا یقیناً ہوگا تو پھر کتنا بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اس کی نصیحت سے کوئی تو بچ گیا اور خود اس نے عمل نہ کیا اور خود وہ مصیبت میں گرفتار ہوا تو ایسا ہوگا کہ جنت میں بعض لوگ جب جنت سے جہنم کو دیکھیں گے تو جہنم میں انہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ انہیں حیرت ہوگی یہ جہانم میں کیسے ہیں تو ان سے یہ جنت سے پکار کر کہیں گے ارے تم نے ہی ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں اور تمہاری باتیں سن کر اور عمل کر کے ہم جنت میں پہنچے ہیں تم جہنم میں کیوں ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم نے خود عمل نہیں کیا اب مثال کے طور پر ایک شخص کسی کو نماز کی فضیلت بتائے سامنے والا نماز شروع کر دے اور نماز کی فضیلت بتانے والا خود عمل نہ کرے تو یقیناً نماز نہ پڑھنے کا اسے گنا تو ہوگا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی نماز کی دعوت چھوڑ دے نماز کی دعوت بھی دے ہم پر دو فرض ہیں اپنی اصلاح کرنا بھی فرض ہے اور دوسرے کی اصلاح کرنا بھی فرض ہے تو دونوں فرض پر عمل کرنا چاہیے وسطین بس خبری اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مصیبت میں ہو تو دو کام لازمی کرو. ایک تو یہ کہ مصیبت میں واویلا مت کرو شکوہ شکایات مت کرو بلکہ صبر کرو جب صبر کرو گے تو اللہ تعالی کی غیبی امداد تمہارے اوپر نازل ہوگی دوسری بات و سوالاتی نماز جب کوئی شخص مصیبت میں نماز کا دامن تھام لیتا ہے فرائض واجبات تو اپنی جگہ ہیں وہ تو پڑھنے ہیں سنت موقع بھی ادا کرنی ہے نماز حاجت کے متعلق ابھی سے میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ دو رکعات نفل نماز حاجت کو ادا فرما لیا کرتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہت بلند و بالا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری تعلیم کے لیے یہ عمل کافی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز حاجت ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں رب العالمی غیب سے ہماری مدد فرمائے گا وہ ان اور بے شک یہ نماز لبی ضرور بھاری ہے یہ نماز بھاری ہے مشکل ہے اللہ علخوا شین مگر اللہ سے ڈرنے والوں خوش رکھنے والوں پر نماز بھاری نہیں ہے نماز بھاری ہے جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہے ان پر بھاری ہے آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ کئی لوگ نکاح کے لیے آتے ہیں مسجد کے باہر چکر لگاتے ہیں غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر آئے ہیں لیکن نکاح میں تو شریک ہو جاتے ہیں اندر جماعت ہو رہی ہے لیکن نماز میں وہ شریک نہیں ہوتے کھڑے کھڑے ایک ایک گھنٹہ گفتگو کر لیں گے لیکن نماز میں کھڑا ہونا انہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے یہ کنے ہوتا ہے جو خوشبو سے دور ہیں لیکن اللہ الخاشعین جو خوشبو کرنے والے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا تو یہ مقام ہے کہ راتیں بیت جاتی ہیں ان کی نمازیں ختم نہیں ہوتی اللہدین یون نون النح ملاقورین خوشب کیسے پیدا ہو اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں تو فرما اللہ ددین یون نون النّ ملاقور اب بھی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں تصور آخرت اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور ہر وقت ان کے سامنے ہے اس کو بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں نمازوں میں اتنا لطف اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں وہ ان ہم الج اور بے شک یہ لوگ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں اس بات کا بھی انہیں یقین ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی تصور آخرت عطا فرمائے